بسم اللہ الرحمن الرحیم چاجی یہ جی قانون معاشرت ہیں قانون معاشرت صورت حجرات کا فتح کے ساتھ اب صورت فتح میں اصلاح آفاق بالجہاد تھا اس صورت میں اصلاح نفس بال ہے نیند پہلی صورت میں فضائل حضرت کے اس میں آداب رسول ہیں اس صورت کے دو حصے ہیں پہلے حصے میں سات معاشرتی قوانین جس میں سے پہلے دو کا تعلق آداب رسول سے باقی پانچ عام معاشرے سے اس ساتھ دو میں شکوا اور آپ جان توحید ہے میرے محترم قانون معاشرت نمبر ایک لکھو قانون معاشرت نمبر ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بنو تمیم کا وقت آیا بنو تمیم ایک قبیلہ ہے انہوں نے عرض کیا کہ حضرت بھی امیر مقرر کر دیں تو ابھی حضرت ہوئے خاموش حضرت نے کوئی بات چیت نہیں کی حضرت خاموش تھے حضرت ابوبا کرشی نے کہا کا بن محبت کو بنا کس کو امیر بنا کا بن ما بت کو رہتا ہوں کا اور حضرت عمر نے کہا نہیں اکرا بن حابس کو ان کا امیر بنا دو اور یہ بحث کرتے کرتے ان کی آواز کیا ہو ہے؟ بلند ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالی نے آداب سکھائے پہلا آداب تو یہ ہے کہ حضور کی مجلس کے اندر کوئی معاملہ پیش ہو خاموش رہو کیا حضور کی اجازت کے بغیر خود گفتگونا شروع کرو خاموش رہو کیا پتہ حضرت کا منشا کیا ہے سمجھے حضرت جب مشورہ لیں بھی تیرا کیا مشورہ،, تیرا کیا مشورہ تیرا کیا مشورہ تیرا کیا مشورہ تب بولا کرو بغیر اجازت کے بولنا شروع نہ کر دیا کرو نمبر ایک نمبر دو یہ ہے کہ بولنے میں بھی ادب کا خیال کرو حضور کی محفل کے اندر آواز بلند نہ کیا کرو آواز کو پست رکھا کرو ہاں آ, ایسا آواز نہ ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کے میں ہو اب دیکھو نا شیخین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے پہلے ہی گفتگو شروع کر دی خاموش رہتے حضرت خود فرماتے کہ تمہارا مشورہ کیا ہے پوچھتے بھائی تم بھی ایسے کیا کرو آج کل کے لوگ آداب سے بالکل آتے کسی شاعر کی مجلس میں استاد کی مجلس میں بیٹھو خاموش ہو کے بیٹھے کرو ہمارے پاس اس قسم کے, کے آدمی آتے ہیں بڑا ہمیں کوپت ہوتا ہے آتے ہمارے پاس ہیں اور آپس میں پھر باتیں شروع کر دیتے ہیں اپنی باتیں ہم مطالعہ کر رہے ہوتے ہیں وہ اپنی باتیں شروع کر دیتے ہیں اور اپنی باتیں اتنی لمبی لے جاتے ہیں جن کا ہمارے ساتھ تعلق کوپت ہوتی ہے اتنی بات لمبی کریں تو دوسرے کمرے میں چلے جاؤ ایک بال لوگ نہیں ہوتے آج آپ سے واقف نہیں ہوتے پھر یہ ہے کہ ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں وہ ان کا ٹون ٹوں کرتا ہے شکان تو وہاں پھر سننا شروع ہلو ہلو ہلو اور استاد ہے مرشید بیٹھا ہے اور اس کے سامنے تم ہلو ہلو کر رہے ہو ہاں اس کو باہر لے جاؤ پہلے تو شکان کو بند کر کے آیا تھا بزرگ کی محران کو بند کیا سننا ہے تو باہر سن ایک کافی جگہ آئے تھے قانون معاشرت نمبر ایک دیکھو جی اے ایمان والو لات بیند بین اللہ وا رسول ہی اے ایمان والو نہ پیش قدمی کرو اللہ اور اس کے رسول کی اجازت کے بغیر یہ مانا لکھ لو تو اچھا ہے اے ایمان والو نا پیش قدمی کرو اللہ اور اس کے رسول کی اجازت کے بغیر اب سمجھ آ گیا اب دیکھو نا ایک وقت حضرت پوچھ رہے ہیں اس کے اندر منا کے اندر تقریر فرما رہے ہیں ایو شاہ رن او آخری حجرت الولاح کے اندر او شہر رن یہ کون سا مہینہ ہے تو صاحبہ نے کہا کہا اللہ ع رسول عالم یہ ادب تھا یہ ادب تھا کہ ہم اپنی طرف سے کوئی جواب دیں ہو سکتا ہے حضور کی اور بات بتائیں کہ نہ پیش قدمی کرو اللہ اور اس کے رسول کی جات بغیر اور ڈرتے رہو اللہ سے بے شک اللہ تعالیٰ سننے والے جاننے والے یا منو قانون نمبر دو دوسرا قانون یہ ہے کہ حضور کی مجلس میں جب بیٹھو نا تو تم دو آدمی آپس میں گفتگو کرو تو آواز بلند نہ کرو یا تو اس مجلس سے اٹھ کے بات کرو یا بات ضروری کرنی تو آہستہ آہستہ زور سے پکار ہم کرو اے ایمان والو نہ بلند کرو اپنے آوازوں کو اوپر آواز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کی مجلس میں ولا تجہر و پہلی کہ پہلی صورت وہ تھی کہ آپس میں بات کرو آپس میں بات کرو تو پھر بھی آوازیں بلند نہ کرو اور اگر حضرت کے ساتھ بات کرو تو حضرت کے ساتھ بھی ایسے کھل کے بات نہ کرو کیا جیسے ایک دو دوست کے ساتھ کھل کے بات کرتا ہے کیا حال ہے وہ جا ٹھیک ہی ہوئے اچھا ہی ہوئے کیا گزری تو حضور کے سامنے ایسے نہ بلکل آوازیں کو پست رکھا کرو میرے حضرت خیریت ہے کیا حال ہے خوش ہیں میرے پاس بعض آدمی آتے مجھے ماں نہیں سمجھ آتا وہ کہتا ہیں استاد جی کیا حال ہے طبیعت سیٹ ہے پتہ سیٹ کا بھلا ہوتی ہے تو انگریزی لفظ ہے کیا بنا سٹ کا ہاں کیا تبھی یا سٹ کہ بھائی تری تری آتا ہے پتا نہیں کیا پتا جی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ بات کرو تو ایسی بات کھل کے نہ کرو جیسے ایک دوست دوست کے ساتھ خوش طبی سے بات کرتا ہے تو حضرت کے ساتھ بات ادب سے کرو ایسم آواز پست ہونی چاہیے ادب مضبوط ہوگئے بلا تجہر بال بالکول کا جہر باز پورے بات اور نہ جہر کرو واسطے حضور کے ساتھ بات کے کیا مانا کہ آپ کے ساتھ بالکل کھل کر نہ بولا کرو کیا جہر باز بول بات جیسے ایک دوسرے کے ساتھ کھل کے بولتے ہو انتہ بتا مالکم اس سے پہلے خشیہ کا لازم باز پائے خطرہ ہے اس بات کا کہ حب تو ہو جائیں امال تمہارے اور تم نہ جانتے ہو شعور نہ رکھتے ہو نہ ایک صحابی تھے وہ گھر کے اندر بیٹھ گئے یہ ایسے سنی تو کہاں بیٹھ گئے حضرت نے پوچھا وہ فلاں آدمی آ رہا اس نے اسی پیغام والے کو کہا کہ میرا آواز قدرتی طور پہ کیا ہے بلند ہے اس لیے میں آواز کروں گا کہ بعض لوگوں کا آواز بلند ہوتا ہے قدرتی تو میرے تو ہفت ہو جائیں گے ہم باہر حضرت نے اس کو اجازت دے دی ان اللہ دین یا ترغیب جی تر ترغیب خف سو ترغیب خف سو بے شک وہ لوگ کہ پست کرتے ہیں اپنے آوازوں کو نزدیک رسول اللہ کے یہی وہ لوگ ہیں کہ جانچ لیا اللہ نے ان کے دلوں کو تکوا کے لیے ادب کے لیے لاہر تو سمرائے اخروی ان کے لیے بخشش آئے اور آج رزیم ہے بعض ہمارے شاگرد آتے ہیں ہمارے ساتھ جب بات کرتے ہیں تو اتنی توا سے کرتے ہیں کہ ہمیں کان لگانا پڑتا ہے اور دوبارہ پوچھنا چاہتا ہے مہربانی کر کے ایسا ادا نہ کیا کرو ہاں کم کم بات تو ہاں بعض ایسا ادا کرتے ہیں لیکن بالکل پستاوا یہ خیال کیا کرو مت کا ہم صاف ہوں الاف ہوں اناد کا زج رہے جی وہ قانون معاشرت وہی ہے اور یہ زج ہے اس کا شان نزول بھی وہی ہے کہ وہ برود تمیم تھے نا برود تمین وہ حضرت کو ملنے کے لیے آئے کسی اور وقت حضرت تھے گھر اور حجرے سے باہر کھڑے ہو کے زور سے پکارنے لگے یا محمد اخرج لنا لینا یا محمد اخرج فروج لینا یا ٹھیک تھا کہ انسان اپنے گھر ہونا آرام کرنے کے لیے جائے تو آدمی تو چاہیے باہر انتظار کرے کیا مسجد میں دیرے میں انتظار کرے سب سے پہلی چیز تو یہی ہے کہ پوچھ لینا چاہیے کہ فلاں آدمی کے ملاقات کے اوقات کون سے ہیں جو ملاقات کے اوقات ہونا اس وقت آئے اور اگر اس کو پتا نہیں ملاقات کے اوقات کا تو بزرگ گھر چلے گئے ہیں تو خان کا دروازہ نہ کھٹکا کے پھرے کیا پتا وہ سوئے ہوئے ہوں کھانا کھا رہے ہوں انتظار کی جائے باہر دیکھو جی بے شک جو لوگ پکارتے ہیں تو کو باہر حجروں سے ان کے نہیں سمجھتے آداب نبوا سے بے خبر اب یہ آیت پڑھتا ہے ایک سعید چتروڑی ہے ادھر ہمارے علاقے میں مماتی ہے یہ آیت پڑھ کے ہمارے اوپر فکر کرتا ہے کہ جو لوگ تجھ کو پکارتے ہیں تیرے ہجرے سے ہیں کہتے ہیں السلات و سلام یا رسول اللہ اکثر حملہ یا کہ لون یہ بھکن ہیں بے وقوف ہیں گدے ہیں یہ تقریر ہے اس کی یعنی صحابہ کرام سے لے کے آج تک جو سلاۃ و سلام رہے ہیں سارے گدے بے حکوم ہیں یہ تقریر کر رہا ہے جی آیت کا شان کچھ آداب پوچھائیں اور فٹ کرتا ہے بزرگان جی اور یہ گستاخی کے سبب حقیقت ہے وہ شخص عذاب میں مبتلا ہے اس میں کو آدمی وہاں جا کے تاکیق کرے غصہ سے رسول اس وقت عذاب میں مبتلا ہے اچھا جی ولو انہم ہم صابر تلقین عذاب اور اگر تا وہ صبر کرتے یہاں تک کہ نکلتا تو طرف ان کے البتہ ہوتا بہتر ان کے لیے واللہ غفور و اللہ فور ترغیب توبہ ہے ان کو کا توبہ کریں اللہ بخشنے والا مہربان ہے یا یزین مرو تیسرا قانون معاشرت تیسرا قانون معاشرت کا عام طور پہ جو شان نزول بیان کیا جا رہا ہے نا وہ میں بیان کرتا ہوں عام طور پہ جو بیان کرتے ہیں لیکن پھر, پھر میں اس کو مانتا نہیں ہوں ولید بن اکبا کے صحابی اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا بنی مستلق کی زکوط وصول کرنے کے لیے بڑی مسترا کے قبیلہ ہے اس کی زکوات وصول کرو ولید بن اقوا گہی گا تو خدا کی قدرت ولید کی اور اس قبیلے کی پہلے آپس میں گا تھی وہ دشمنی تھی لیکن اب ایمان کے بعد تو دشمنی ختم ہوگی نا اب ولید بن اقوا جب گیا زکوات وصول کرنے کے لیے وہ اپنے گھروں سے باہر استقبال کے لیے نکلے کس کے لیے کہ صاحبی آ رہا ہے استقبال کریں اور یہ عرب کے لوگ استقبال ہتھیاروں سے کرتے ہیں جیسے پٹھان بھی کرتے نہیں ہتھیاروں سے استقبال پیریں کرتے ہیں تو ہتھیار لے کے استقبال سے نکلے اس نے کیا سمجھا اور میرے دشمن پرانی دشمن بار آ رہے ہیں یہ گھوڑا بھگا کے واپس آ گیا حضرت کو کہا تو تو معلوم ہوتا ہے کہ دین سے پھر گئے حضرت نے خالد بن ولید کو بھیجا کہ جا کے پہلے تحقیق کرنا پھر لڑنا ان کے ساتھ اس نے تحقیقوں کا لال تیسرا ہے تو اللہ تعالی نے احت نازر فرمائی کہ جب اس قسم کا آدمی تمہارے پاس ہے تو تحقیق کیا کرو لیکن ادھر لفظ کیا کہا گیا ہے فاسق کا لفظ سمجھے ادھر شیعہ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو صحابی کو فاسق کہا گیا ہے حضرت امام ابن نے العبا سم القواث کتاب ہے ان کی اس کے اندر فرمایا ہے کہ یہ روایت غلط ہے اس روایت پہ کہا کی جرا کی غلط قرار دیا اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ میں بھی اس روایت کو نہیں مانتا علامہ عثمانی نے اس روایت کو نقل نہیں کیا حضرت خان نقل کرنے کے بعد یوں فرماتے ہیں کہ بھائی یہ ایک عام قانون اللہ نے بیان کیا کہ عام طور پہ اس قسم کی حرکت کون لوگ کرتے ہیں پاس ایک نہیں کرتے غلط خبر دیتے ہیں اب ایسے یہ لازم لیا تھا کہ وہ صحابی بھی کا تھا پاسک تھا عام طور پہ اللہ نے فرما دیا دیکھو جی اے ایمان والوں اگر لائے تمہارے پاس پاس سے کوئی خبر پستاح تحقیق کرو لے اللہ تو ان اصل میں لے اللہ تاکہ نہ تکلیف پہنچاؤ قوم کو بے خبری میں پگ ہو جاؤ گے اوپر اس پہ کرو گے نادل والا موتمبی ہے مومن اور جان لو کہ بے شک تمہارے اندر اللہ کا رسول ہے اگر اطاعت کرتا رہے تمہاری ہمیشہ بیچ بہت سے کاموں کے البتہ تکلیف میں پڑ جاؤ گے تم بھائی ہم حضور کی اتباع کریں یا حضور ہماری اتباع ہم حضور کی جو اتباع کریں گے آپ ہیں صاحب وحی کیا ہے آپ اللہ کی وہی سے حکم کریں گے تو اس کا نتیجہ صحیح ہو گا یا نہیں ہم صاحب اب حضور ہماری کری طبہ با, ہماری باتوں کے بہت سے نتیجے کیا نکلیں گے غلط نکلیں گے تو تکلیف ہو گیا نہیں یہ ہے اگر اطاعت کرتا رہے تمہاری بیچ بہت سے کام میں تو تکلیف میں پڑ جاؤ گے تم بلاکن اللہ لیکن اللہ نے محبوب رکھا طرف تمہاری ایمان کو اور ایمان کو مزین کر دیا تمہارے دلوں میں اور مقرور رکھا ناپسند رکھا طرف تمہارے کفر کو گناہ کبیرہ کو اسیان عام نا فرمانی کو الائے قوم راشدون جو موصوف ہے انصفا اتار یہی ہے راہ راس پہ یہ اللہ کا فضل ہے نعمت ہے اور اللہ جاننے والے حکمت والے وا تائے فتح یہ کتنا قانون ہے جی قانون ماسٹر نمبر چار یہ پہلے پڑھ چکے ہو کہ اوس و حضرت کی لڑائی چلی آ رہی تھی نا جب ایمان لائے تو لڑائی ختم ہو گئی لیکن ایک محفر کے اندر یہودی کی سازش سے اوس و حضرت آپس میں لڑ پڑے پہلے پڑھنی ہے حضرت کو پتہ چلا تو حضرت نے جا کے ان کی صلاح کرانی یہی فرمایا اگر مومنی کے دو طائفے آپس کے اندر لڑ پڑے تو ان کی کیا کرنی چاہیے سلاح کرنی چاہیے ہمارے بلوچ لڑ پڑے دو طائفے اور ایک وکیل صاحب کو بنایا سلاح کے لیے اور اس کو کہا کہ مول منظور بھی ساتھ ہوگا اس نے کہا ٹھیک ہے ہم نے بیان لینے شروع کیے تو بلوچ ایک دوسرے کو گالی دیتے ہیں وکیل صاحب کھڑے ہو گئے نہ ہوئی جی نہ ہوئی نہ ہو میں نے کہا وکیل صاحب خاموش رہو بیٹھنا ہے تو بیٹھو سلا میں کرا دیتا ہوں دو منٹ کے اندر تو بھاگی دار ہے ہماری عادت ہے بلوچوں کی ایک دوسرے گالی کود دیتے ہیں لیکن ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں <laughs> باپ کو میں نے بٹرا دیا پانچ دس منٹ کے اندر بالکل سلاح کرا دی ان کے آپس کے اندر جب بھی ایک گلے لگے میں نے کہا میری کہوں گا میں ان کا مزاج جانتا ہوں خوب گالیاں دیں گے ایک دوسرے کو پھر صلح پہ آئیں گے تو دو منٹ کے اندر صلح ہویں تو مزاج کو دیکھنا پڑتا ہے دیکھو جی اور اگر دو گروہ مومنین سے لڑ پڑے تو اصلاح کرو ان کے درمیان تم اصلاح کی کوشش میں ہو لیکن پھر ایک فریق ایک دوسرے پہ زیادتی کرتا ہے وہ کھلے اٹھا کے ان کو مارنا شروع کر دیتا ہے ڈنڈے اٹھا اٹھے تو اس کو پکڑو جو زیادتی کر رہا ہے نا اس کو سزا دو ایک پس اگر زیادتی کرے ایک ان کا اوپر دوسرے کے تو لڑو اس کے ساتھ جو زیادتی کرتا ہے یہاں تک کہ رجوع کرے کہ اس کے طرف اللہ کے حکم کی طرف فین پس اگر رجوع کرے تو مکمل طور پہ اصلاح کر دو ان کے درمیان صاف انصاف کے ظاہری صلح نہ ہو بالکل مکمل دل صاف ہو جائیں بات سے تو انصاف کرو ہر حال میں بے شک اللہ محبت رکھتے ہیں انصلاح کرنے والوں کے ساتھ ان نمال یہ سب اصلاح یا وجہ اصلاح یہ اصلاح کیوں کرائی جاتی ہے اس لیے کہ سارے مومن کا ہے بھائی بھائی ہیں وجہ اصلاح سوائے کیوں سارے مومن بھائی ہیں پر اصلاح کرو اپنے دو بھائیوں کے درمیان پھر چاہے دو بھائی ہوں چاہے دو جماعتیں ہوں بھائیوں کی ڈرتے رہو اللہ سے کہ تم رحم کیے جاؤ اسلح کے اندر رشوت نہ لینا یا یوحلہ منو پانچواں قانون معاشرت پانچواں قانون معاشرہ یہ ہے کہ آپس میں لڑائی جھگڑا جو ہوتا ہے نا اس کا سبب یہ ہوتا ہے کہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ یا مذاق کرتے ہیں یا ایک دوسرے کو گالیے دیتے ہیں یا برے لقب رکھتے ہیں اس سے آپس میں منازت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی روک دیا یا یوحل عظیم آ منو اے ایمان والو لا یسور قوم من قوم ہے پانچواں قانون معاشر نہ مذاق کریں مرد مردوں سے یہاں قوم کا من کیا لکھنا ہے نہ مزاق کریں مرد مردوں سے شاید کہ ہوں وہ بہتر ہیں سے. کون ہوں جن کے ساتھ مزاق کر رہے ہیں ان کو کہتے ہیں مسکور من ہوں شاید کہ ہوں مذکور میں نوں بہتر تر سے میرے محترم ایک ہوتی ہے مذاق دوسری ہوتی ہے مزاح کیا ہوتی ہے مزاح مانا خوش تب مذاق سے مراد ہوتی ہے دوسروں کی تزلیل مذاق کا مقصود کیا ہوتا ہے دوسروں کی تذلیل تحقیر گندہ کرنا اور مزاح خوش تبھی سے مراد یہ ہوتا ہے کہ کوئی آدمی مغمو بیٹھا ہو نا مغموں پریشان تو ایسی بات کرو کہ اس کا دل کیا ہو جائے خوش ہو جائے اس کو کیا کہتے مزاح تو حضرت مزاح کرتے تھے مزاح نہیں کرتے تھے اب ایک چھوٹا بچہ تھا حضرت نے اس کو کان سے پکڑ کے کہا یا زل ازنین ارے دو کانو والے کنو ایسے چھوٹے بچوں کے داد خوش تبھی کی نہیں جاتی یاد نائیں تو حضرت انس کہتے ہیں ہمارا چھوٹا بھائی تھا آپ خوش طبی فرماتے تھے یا ابا میں ما لغیر اس کی بلبل تھی وہ تو خوش تو فرماتے حضرت اچھا جی تو مرد بھی مردوں سے مذاق نہ کریں ولا نساء من نسائیں اور نہ عورتیں عورتوں سے مذاق کریں اث یقون نہ خیر منگنا ہو سکتا ہے کہ جن کے ساتھ مذاق کر رہے ہوں بہتر ہوں ان سے بلا تر مزو قوم اور نہ عیب لگاؤ ایک دوسرے کو ایک دوسرے کو عیب بھی نہ لگاؤ عیب لگانے کا معنی یہ ہے کہ ایک آدمی کے اندر عیب کی چیز ہو اور اس کو بلایا جائے عیب لگا کے مثال طور ایک آدمی لنگڑا ہے نا اس کا نام نہ لیا جائے ایسے کہا جائے لنگڑے تو یہ غلط ہے عیب نہ لگاؤ ایک آدمی یک چشم ہے اس کو بلایا جا توڑوں تو یہ غلط ہے ٹھیک ہے یہی ہے. ہے تو نہ عیب لگاؤ اپنے لوگوں کو ولا تنا بزو اور نہ بدنام کرو برے لقبوں کے پاس برے لطبوں کے ساتھ بھی بدنام نہ کرو ہمارے ظاہر پیر کے اندر ایک آدمی ہے وہ پہلے سکھ تھا کاتا جی سکھ تھا وہ مسلمان ہوا مسلمان ہونے کے بعد اب بھی بے وقوف اس کو کہتے ہیں وہ سکھے ادھر آوے سکھے اب دیکھو اللہ کے بندے وہ سکھ تو تھا پہلے اب مسلمان کے کیا کہتے ہیں اسی طرح کا یہودی تھا پہلے وہ مسلمان ہو گیا یا اس کا باپ یہودی تھا وہ مسلمان ہو گیا تو اس یہودی کے بیٹے ادھر آؤ یہ غلط تھا ٹھیک ہے جی غلط وزور اور نہ بدنام کروسا برے لکھموں کے بے سنسم الفسوخ بادل ایمان برا برا نام رکھنا سمجھے نہیں ایمان لانے کے بعد برا نام رکھنا گنا ہے یہ یوں کرو برا نام رکھنا گنا ہے بعد ایمان لانے کے یہ آسان مانا ہے برا نام رکھنا گنا ہے بعد ایمان لانے کے وہ ایمان لا چکا ہے نا اب اس کا تم برا نام رکھو میں گنا ہو گیا نہیں اس کو یہودی کہو سکھا کہو برا نام رکھنا گناہ ہے باد ایمان لانے کے جس نے نہ توبہ کیا ظالم ہے یا یہ زالظین منو یہ چھٹا قانون معاشرہ قانون معاشرہ نمبر چھ اے ایمان والو بچوں تم بہت سے گمانوں سے بہت سے گمانوں سے بچوں بد گمان نہ کیا کرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات تقریباً بیوی سفیہ تھی آپ کو ملنے آئی آپ اتکا بیٹھے ہوئے تھے آپ اس کو پہنچانے گئے دروازے پہ دو صحابہ جا رہے تھے تیزی سے چلے آپ نے ان کو فوراً بلایا بلانے کے بعد فرمایا یہ میری بیوی ہے سفیہ انہوں نے کہا حضرت ہم کیسے بدگمانی کرتا نہ شیطان ہے شیطان تمہارے دل میں ڈال دیتا بات کے انداز اے اس قسم بدگمانی ہے ایک آدمی کسی عورت کے ساتھ کھڑا ہوا ہے تمہیں کب پتا ہو اس کی بیوی ہو فوراً بدگمانی کا ہے جانی بدماش ہے عورت کے ساتھ کھڑا ہوا ہے وہ کہتے ہیں ہی نہیں ایک آدمی سفر کر رہا ہے اس کے ساتھ اس کا بیٹا ہے اپنا بیٹا بیری شک ہے چوہر بال جا رہا ہے تو اللہ کا بندہ تحقیق بیٹا ہوگا اس کا سمجھے ایسے بد شروع شروع کرتے ہیں اے ایمان والو بچوں تم بہت سے گمانوں سے ان اس باز اسمن اس لیے کہ بعض گمان گنا ہے کوئی گمان سچا بھی ہو جاتا ہے نا تو پر باز بعض گمان گناہ ہے کیا پتہ تیرا یہ گمان گناہ ہو بڑا تجسس ہو اور نہ تجسوس کرو تم جاسوسی بھی نہ کرو اندر کمرے کے اندر کوئی آدمی بیٹھے ہوئے ہیں باہر شاہب بہادر کسی سوراخ سے ایسے کان لگائے کھڑا ہے ہاں. اور کیوں کھان لگائے کرے کیا بدلاتے جاسوسی کر رہا ہے غلط حکومت اپنے انتظام کو برقرار رکھنے کے لیے جاسوسی کر سکتی ہے موت میں مدرسے کا اپنے انتظام کو برقرار رکھنے کے لیے توڑبا کی جاسوسی کر سکتا ہے لیکن تم نہیں کر سکتے ایک دوسرے کی جاسوسی ہم کر سکتے ہم <laughs> کریں <laughs> گے تم نہیں کر سکتے نہ جاسوسی کرو بولا یقب اور نہ گلا کرے بعض تمہارا بعض ہی نہ کر آگے مذمت غیبت غیبت کی مذمت ہے کہ جو غیبت کرتا ہے نا دوسرے کی ایسے سمجھو کہ آپ نے مردہ بھائی کا گوشت کہا رہا ہے کس کا مردہ بھائی کا گوشت کیا پسند کرتا ہے تمہارا یہ کہ کھائے گوشت بھائی آپ نے مردے کا تو اس کو تو مکرو سمجھتے ہو لہٰذا ڈرتے رہو اللہ تعالی اسے بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والے ہیں مہربان یا قانون معاشرت نمبر کیا سات سات میں یہ ہے تفاقر بل سے روکا گیا تفاقر بل سے روکا گیا کہ نصبوں کے اوپر فخر نہ کرو بلوچ کہتا ہے جی میں بلوچ ہوں پٹھان کہتا ہے میں پٹھان ہوں دوسرا کہتا ہے میں پورے نہیں میں سارے سارے کس کی اولاد ہیں آدم کی اولاد ہو کسی کو حقیر نہ سمجھو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ چلو ہم نصبوں کے اوپر فخر نہ کریں سارے آدم کی اولاد ہیں تو یہ قومے اور نصبیں بنا کیوں گئی بناتے نا سوال ہوتا ہے نہیں یہ قومے کیوں بنی نسبیں تو بنی فرمایا یہ جان پہچان کے لیے بنیا ہے کس کے لیے تاکہ پتا لگ جائے اب میرا نام منظور ہے منظور کے نام کے ہزاروں ہوں گے تو صرف منظور کہتے رہو گے کیسے پتہ چلے گا پتہ تب چلے گا کہ ساتھ ذات بھی ہو شاخ بھی ہو ٹھیک ہے نا جگہ بھی ہو تب پتہ چلتا ہے دیکھو جی اے لوگوں بے شک پیدا کیا ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے اور کی تمہاری بڑی بڑی ذاتیں شو کس کو کہتے ہیں بڑی ذات کو اور قبائل کہتے ہیں آگے شاخوں کو جیسے بلوچ ہے نا بڑی ذات اور آگے اس کے کہیں شاکھ کیا ہیں شاخ ہیں کوئی کوئی بلوچ کوئی کوئی بلوچ کوئی, کوئی, بلو کوئی بلو اسی طرح عرب کے اندر قرائش کیا تھی بڑی ذات تھی اور اس کی آگے کیا تھی شاخیں تھیں بنوہاشن تھے دوسری تھی شاخیں اور کی ہم نے تمہاری ذاتیں اور قبیلے لارہ پوتا کی جان پہچان کرو ان نہ کو ان دلہ یا مدار فضیلت بے شک معذ تمہارا نزدیک اللہ کے وہ ہے جو پرہیزگار ہے اللہ کے نزدیک معذت ان اللہ علیم قبیر بے شک اللہ جاننے والے ہیں خبردار ہیں تمہارے تقوا کو کالت اللہ یہ قانون بادشاہ کی تھی تی جی سال ختم ہو گئے نا آگے شکوا منافقین کا شکوہ آراب منافقین کہا آراب نے جو بدوی رہتے ہیں نا بدوی جنگل میں رہنے والے انہوں نے کہا کہ آ ہم ایمان لائے سمجھے الم تو اللہ تعالی نے فرمایا تردید کر دے ان کو کہہ دو کہ تم ایمان نہیں لائے کیونکہ ایمان کا تعلق سے ہوتا ہے تصدیق قلبی سے تمہارے دل میں تصدیق کلوی نہیں ہے ہاں ولا کن کو لو لیکن یوں کہہ سکتے ہو کہ اسلم یعنی ہم جماعت مسلم میں ہیں یوں کہہ سکتے ہو کہ ہم کس کے اندر ہیں جماعت مسلم میں ہیں کیوں جو جماعت مسلمین جماعت منافقین ہوتی ہے تو یہ دعویٰ تمہارا صحیح ہے لیکن جماعت مومنین کا دعویٰ نہ کیا کرتا ہوں اب آگیا سمجھ یا نہیں وہ کہتے ہیں یہ قرآن سے ثابت ہے جماعت مسلم وہ قرآن تو ترجیح تک اسلم لیکن یوں کہہ سکتے ہو اسلم ہم ظاہری طور پہ مسلم ہیں یعنی ظاہری طور پہ جھک گئے ورن ماں جب ابھی تک نہیں داخل ہو ایمان تمہارے دلوں میں تمہارے دلوں میں داخل ہوگا تو مومن بنو گے ابھی تک جماعت مسلمین ہو ایک آدمی کے میری بات سوئی میں نے یہ کہا یہ جواب دے وائن تو خلاص اور اگر اتاد کرتے رہے تم اللہ نے اس کے رسول کی تو سمرائی خلاس ہے نئی کمی کرے گا واسطے تمہارے تمہارے احمد سے کچھ بھی کیونکہ اللہ پور رہی ہے ان عمل مومنین کاملین کے اوطاف کہ مسلمین کیا صاف ہیں یا مومنین کیا ہے وہ جب تمہارے ساتھ بحث کریں نا تم کہو ہم جماعت مومنین ہیں یہ ہیں مومنین کام دین کے اوساف ہے <laughs> سوائے اس کے ہی مومن وہ ہیں جو ایمان لائے دل سے ساتھ اللہ کے اس کے رسول کے نمبر ایک سمل یا نمبر دو پھر نہ شک کیا انہوں نے بجہاد نمبر تین جہاد کیا انہوں نے اپنے معلوم جانوں کے ساتھ اللہ کے رحم الاب سمرا یہی لوگ ہیں سچے تو مومن سچے ہیں یا پہلے مسلم سچے ہیں مومن سچے ہیں وہ اللہ تون اللہ بدین کم اے زجر ہے زجر برائے آرآب آپ فرما دیئے کیا جتلاتے ہو تم اللہ کا اپنا دین حالانکہ اللہ جانتے ہیں ان چیزوں کو جاسمان و زمینوں میں ہیں اللہ ہر چیز کو جاننے والے ہیں تمہارے اندر اخلاص ہوتا تو اللہ جان لیتی جو منو نہ لے اصل احسان جتلاتے ہیں تیرے پاس اس بات کا کہ ہم جماعت المسلمین ہیں ان کا کو احسان نہ جت لو کلّا تو مننو. تلقین جواب آپ فرما دیجئے نہ احسان جتلاؤ ہمارے اوپر جت اپنے مسلم ہونے کا بلکہ اللہ احسان کرتا ہے تمہارے اوپر باوجہ اس کے ہدایت تم کو ایمان کی اگر ہو تم سچے لیکن تم سچے نہیں ہو ان اللہ اس لیے کہ بے شک اللہ جانتا ہے غائب آسمان زمینوں کا واللہ بصیر واللہ. الحمدللہ یا اللہ الحمد للہ اللہ صلی اللہ فعلی.